افریقہ میں قائم ہونے والی ایک اور حکومت ہے جو کہ تاریخ میں بہت ہی مشہور ہے یہ مرابطین کی حکومت ہے چار سو ترپن ہجری میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے اور پانچ سو اکتالیس ہجری میں ختم ہوئی ہے یعنی ایک ہزار باسٹھ عیسوی میں قائم ہوئی اور گیارہ سو سینتالیس عیسوی میں ختم ہوئی اس حکومت کی شہرت کی وجہ یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ ہے چار سو ہجری میں یہ حکومت یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ کی قیادت میں قائم ہوئی یہ لمتونی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور بربری تھے ان کے جو مرد ہوتے تھے یہ نقاب پہنا کرتے تھے اس لیے ان کو نقاب پوش بھی کہا جاتا ہے تاریخ میں یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ ایک عظیم مجاہد بادشاہ تھے اندلس کے مسلمان عمارہ آپس میں لڑتے بھیڑتے اس حد تک کمزور ہو گئے تھے کہ ہسمانیہ کے بادشاہ الفانسو کا مقابلہ کرنے سے مسلمان عمرہ کتراتے تھے اور ان کی طاقت بھی بہت ہی کمزور ہو چکی تھی معتمد بن عباد جو کہ اشبیلیہ کے ہسپانیہ کے ایک بہت بڑے علاقے کے بادشاہ تھے انہوں نے اپنے مسلمان بھائی یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ سے مدد مانگی چنانچہ وہ چار سو اناسی ہجری میں سمندر پار کر کے اندلس میں داخل ہوئے بربریوں کا ایک عظیم لشکر ان کی قیادت میں تھا ذلاقا نامی بہت بڑے میدان میں ہسپانیہ کے بادشاہ الفانسو ششم کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہ کافر مغلوب ہوا اس نے شکست کھائی اللہ جل جلالہ نے یوسف بن تشفین رحمہ اللہ کو فتح نصیب فرمائی اس فتح کے نتیجے میں اور بھی بہت سارے مسلمان عمرہ مرابطین کے بادشاہ یوسف بن تشفین رحمہ اللہ کے جھنڈے تلے آ گئے اس طرح اندلس میں مسلمانوں کی حکومت دوبارہ سے مضبوط ہوئی پانچ سو ہجری میں یوسف بن تشفین رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ان کے بعد ان کے بیٹوں میں سے مختلف حکمران آتے رہے جن میں سے کچھ غافل تھے اور کچھ نالائق تھے اور کچھ عیش و عشرت میں مست تھے آخر آپس کے جھگڑوں کے نتیجے میں یہ حکومت بھی ختم ہو گئی اور موحدین کے نام سے ایک اور جماعت قائم ہوئی جس نے پانچ سو اکتالیس ہجری میں یوسف بن تاشقین رحمہ اللہ کے پوتے اسحاق بن علی بن تاشفین کی حکومت ختم کی اور موحدین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا افریقہ میں قائم ہونے والی یہ حکومت موحدین کی طرف منسوب ہے پانچ سو اکتالیس ہجری میں یہ قائم ہوئی ہے اور چھ سو اڑسٹھ ہجری میں ختم ہوئی ہے اس حکومت کو قائم کرنے والے کا نام ہے محمد بن تمرت یہ بربری قبیلے زناتہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ مغرب اقسا کے باسی تھے محمد بن تومرت نے توحید کی طرف دعوت دی اس لیے انہیں موحدین کہا جاتا تھا اور محمد بن تومرت کو مہدی کہا جاتا تھا یعنی لقب مہدی رکھا گیا تھا پانچ سو چوبیس ہجری میں جب محمد بن تومرت کا انتقال ہوا تو ان کے نزدیک ترین مقرب شاگرد عبد المومن بن علی جانشین بنے اور انہوں نے مرابطین پر حملے شروع کر دیے پانچ سو اکتالیس ہجری میں مرابطین مغلوب ہو گئے اور موحدین نے مراکش پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے مغرب اقساص سے مرابطین کی حکومت کا خاتمہ کر ڈالا اور وہاں موحدین کی حکومت قائم ہوئی موحدین کی حکومت ابو یعقوب یوسف اول کے زمانے میں بہت زیادہ مضبوط تھی پانچ سو سرسٹھ ہجری میں سمندر پار کر کے وہ اندلس میں داخل ہوئے اور وہاں جتنے بھی عمرہ مرابطین کے تابع تھے ان سب کو انہوں نے اپنے حق میں تسلیم کروایا ان سب کو انہوں نے اپنے جھنڈے تلے جمع کیا پانچ سو اسی ہجری میں ابو یعقوب کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے ابو یوسف یعقوب منصور کی حکومت قائم ہوئی یہ زمانہ موحدین کی ترقی کا زمانہ تھا کئی بار وہ سمندر پار کر کے اندلس گئے اور وہاں انہوں نے ہسپانیہ کے کافروں کے خلاف جنگیں لڑی 591 سو ہجری میں انہوں نے الفانسو ہشتم کو ایک مشہور جنگ میں جسے جنگ عراق کہا جاتا ہے وہاں شکست دی اور چار ہجری میں جو شکست الفانسو ششم کو ہوئی تھی اس کی یادیں تازہ کر دی ابو یوسف یعقوب پانچ سو پچانوے ہجری میں دنیا سے چلے گئے تو ان کے بیٹے اناسر الدین اللہ محمد کی حکومت قائم ہوئی ان کے زمانے میں موحدین کی حکومت کا زوال شروع ہو گیا تھا ہسپانیوں کے ساتھ سخت جنگیں انہوں نے بھی لڑی ہیں جن میں چھ سو نو ہجری میں جسے جنگ عقاب کہا جاتا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی بس اس شکست کے بعد ہی مسلمانوں کی حکومت تصبیح کے دانوں کی طرح بکھرتی گئی بلاخر چھ سو چودہ ہجری میں موحدین کو ابودانس نامی جگہ میں زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ شکست کے بعد شکست ہی آتی ہے مغلوبیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے چنانچہ موحدین کی حکومت اس کے بعد زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی 668 سو ہجری میں موحدین کی حکومت آخر زوال پذیر ہو گئی بنو مرین نے ان کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا موحدین کے بارے میں اور بھی بہت سارے خیالات ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں پائے جاتے ہیں چونکہ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے اس لیے ہم نے اس سے صرف نظر کیا افریقہ میں قائم ہونے والی ایک اور حکومت ہے بنو مرین کی حکومت 668 ہجری میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے اور 875 ہجری تک قائم رہی ہے اس حکومت کے بانی کا نام عبدالحق مرینی تھا جو کہ بربری قبیل زناتا سے تعلق رکھتے تھے 610 سو ہجری میں عبدالحق اپنے قبیلے کو لے کر دیہاتی علاقوں کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے موحدین کے علاقوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا اور 612 ہجری میں موحدین کے ساتھ ان کی زبردست جنگ ہوئی جس میں موحدین کو شکست ہوئی اس کے بعد موحدین کی حکومت آہستہ آہستہ گرتی گئی اور 668 سو ہجری میں بنو مرین کی حکومت قائم ہو گئی بنو مرین کی یہ حکومت پورے مغرب اقسا پر قائم تھی 875 سو ہجری تک یہ حکومت قائم رہی ہے یعنی تقریباً 200 سال تک یہ حکومت قائم رہی ہے افریقہ میں قائم ہونے والی اور دو حکومتوں کا تذکرہ بھی ہے مختصر مختصر بیان کر دیتے ہیں 633 ہجری میں یحییٰ نامی شخص نے یہ حکومت قائم کی تھی جو کہ نو سو باسٹھ ہجری تک جاری رہی یعنی عثمانیوں نے نو سو باسٹھ ہجری میں اس حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا تھا اسی طرح چھ سو پچیس ہجری میں ابو حفظ نے حکومت قائم کی تھی اس حکومت کو حفسیوں کی حکومت کہا جاتا ہے چھ سو پچیس ہجری میں یہ حکومت 625 سو ہجری میں قائم ہوئی اور 941 سو ہجری تک جاری رہی ہے یہ حکومت تیونس اور مراکش وغیرہ کے علاقوں میں قائم ہوئی تھی یہ حکومت بھی بہت لمبے عرصے تک چلتی رہی حتیٰ کہ نو سو ہجری میں عثمانیوں نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا انشاءاللہ اللہ اگلے سبق میں اندلس میں جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا آج کے سبق سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ مسلمان پوری دنیا میں اسلامی حکومتیں قائم کرتے رہے ہیں الحمد للہ یقیناً خامیوں اور عیوب سے سوائے اللہ جلہ جلالہ کے کوئی خالی نہیں لیکن مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے کہ شرق و غرب میں شمال اور جنوب میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم رہی ہیں اللہ جلہ جلالہ ہمیں عظیم اسلامی سلطنت یعنی خلافت اور اسلامی حکومت قائم کرنے کی توفیقہ عطا فرمائے جو کہ کتاب و سنت کے مطابق اپنے نظام کو چلانے والی ہو و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی و علا وصحب ہی اجمائین وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ